چار صورتیں ایسی ہیں جو اسی خزانہ سے نازل کی گئی جو عرش کے نیچے ہیں سورے فاتحہ ترمیزی کی حدیث ہے ہر چیز کی لیے چوٹی ہے قرآن شریف کی چوٹی سورہ بکرا ہے اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے یعنی آیت الکرسی ہر ہر چیز کے لئے دل ہوتا ہے ترمیزی دارمی اور قرآن شریف کے دل سورہ اور جو شخص سورہ شخصین پڑھے اس کے لیے اس کے پڑھنے کا عز ثواب دس مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر لکھا جائے گا جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے سورہ پڑھے اللہ تو اس کے اگلے گنگناہ بخش دیکھا اور تو سورہ کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو اچھا کلیائی القافر چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور کل اللہ و احد کا تو کیا کہنا اس کے فضائل ازہر میں نے شمس ہیں دیکھتے ہیں اگر اس میں کہیں سوریہ ملک بھی کشاج احادیث میں اللہ علیہ وسلم ان کے مثل تو بھی کوئی چیز نہیں دیکھی وہ کل ابو ظبیر فلق اور ناز ہے معاوض تین پڑھا کرو اس لیے کہ تم ہرگز ان کی مثل نہ پڑھو گے اللہ اکبر جی جی بالکل جناب بس یہ ہوتی ہے بات کر اٹیچمنٹ ہوتی ہے انسان کی کسی طرف رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے دیکھ رہا ہوں ہی طرح یہ اس کے بارے میں بھی کچھ ہوگا ہونا تو چاہیے کتابیں پڑی ہوتی ہیں ہم پڑھتے نہیں ہیں یہ مسئلہ ہم نے اچھا <تصفح> حالفلامیم سجد اچھا مجھے تو سورہ رحمان سننے کا بڑا شوق ہے ذرا بہت زیادہ شوق ہے سورہ رحمان سورہ یاسین سورہ مل کی سورہ مزمل صحیح اچھا سوریہ صرف کی بڑی فضیلت ہے جناب مردوں کے پاس خاص کر پڑھنے کی یار جی جی لو دا ہول قرآن تو سب کرتے ہیں لیکن بعض صرف انسان کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے یا تو جو چیزیں ہمیں زبانی یاد ہیں تو اس لیے اس طرف وہ آسانی بھی ہوتی ہے میں جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے بموں میں کر کے بس بندہ پڑھ لیتے کہتے چلو جلدی جلدی پھا رہا ہو جائیں اور ہم جب کبھی ختم چھوٹے ہوتے کہتے جی قرآن شریف پڑھو قرآن شریف پڑھو تو میں پہلا سپاہ رہا آخری سپاہ رہا ہوں تیسرا سِپاہ رہا دوسرا سپاہ رہا یہ اٹھا دیتا تھا جلدی پڑھ کے فارغ <laughs> ہو جاتا وہ کہ یار یہ کیا ہے کہ یار پڑے گئے چار سے ہو گئے یہ میری طرف سے چھوڑ آپ اس کو Surely ملک ہی ہوں اتنی بڑی نہیں سورتھوٹی سورت, سورت ہے آپ لوگوں کو کون کون سی سورت زبانیں یاد ہے جی? اچھا تو آپ بدام جا کھایا کریں تو بدام کھانے سے یہ ہوگا نا کہ آپ دماغ تھوڑا سا تیز تو کون کون سی سوتے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہیں جی ذرا لکھے تو مجھے پتہ لگے کہ کتنے قابل لوگوں سے میرا واسطہ پڑ چکے ہیں ہاں تو میں ذرا رکھا کروں میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں پہلے میں بندے کو جانچتا ہوں کہ بندہ ہے کتنا نا جو دیکھتا کہ وہ اس لیمٹ کے میں اس لیمٹ سے ذرا اوپر کی باتیں کرتا ہوں میں اور یاد کر لوں تو قرآن کا حافظ بن جاؤں گا اچھا اچھا سو صورتیں اور یاد کر لیں ایک سو چودہ تو ساری صورتیں اس میں آپ نے کیوں بخار میں آخری دس یا چودہ صورتیں آپ نے یاد کی ہوں گی اور کہہ رہے ہیں جی سو اور یاد کر لیں تو اللہ کرٹ سور مجمل ہاں بے شک جی کیا بات ہے سورہ مجمل تو اللہ بہت اچھی لگتی ترتیلہ قول سورہ فاتحہ اللہ جی کہ سورہ فاتحہ ہمیں تو نہیں آیا جناب سورہ فاتحہ کے بڑے فضائے جناب بڑے ہی زیادہ فضائل اللہ تبارک تعالیٰ نے تو یار کچھ بات کریں نہ کوئی ٹاپک چھڑیں میں ساتھ ساتھ یہ کتاب بھی تقریباً آدھی دیکھ لیے آدھی یہ کتاب تو مجھے تو اس میں بارے میں صرف سورہ یاسین کے بارے میں سب کچھ ملا ہے اچھا ماشاء اللہ پھر میں سوال پوچھوں مطلب اگر آپ لوگوں کو سب کچھ معلوم ہے آپ لوگ حافظ ہو گئے ہیں تو پھر میں میں کچھ پھر پیک کہہ دوں میں ہی کچھ کچھ کہہ دوں آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں پھر کچھ کچھ پوچھنا شروع کر دوں اور آپ لوگ پھر مجھے بتانا شروع کر دیں آپ لوگ بڑے ماہر ہیں مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ یار اتنے قابل لوگوں سے میرا واسطہ پڑ چکے ہیں اتنے قابل لوگوں سے میرا واضح پڑ چکا ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا آپ کو ہر چیز کی پتہ ہے جناب اچھا زیارت قبور سے اہل قبر کو ان سوتا ہے یہ تھوڑا پڑھتے ہیں کیا خیال ہے لو جی جی جی ہائے ہائے لو جی ٹو منٹ ایک منٹ اور ٹو منٹ ٹھیک جی بھائیوں اگر کسی کی دلا داری میری وجہ سے ہو گئی ہو تو امید ہے آپ مجھے معاف کریں اور امید ہے مجھے معاف کریں گے تو کسی کی دلاداری اگر میری وجہ سے ہوئی ہو کسی کو تکلیف پہنچی ہو رنج پہنچا ہو تو امید ہے آپ مجھے معاف فرمائیں گے جی خاص کر آپ تو ضرور مجھے معاف کریں گے <laughs> اور معافی چاہتا ہوں اگر میرے وجہ سے آپ کو یا کسی کو بھی کوئی کچھ دل آزاری کسی کی ہو گئی ہوتا کس دن کبھی ایسی مطلب میں نے کوئی حرکت نہیں کی لیکن کبھی ہو جاتے ہیں انسان انڈائریکٹلی وہ ہو جاتی ہے بات کبھی کوئی بات ہو رہی تھی انسان بیچ میں آ جاتا ہے تو وہ بات سمجھ نہیں پاتا تو اچھا میں سوچوں گا چلیں ٹھیک ہے مطلب معاف کر دیجیے گا اس کے بعد پھر سوچیے گا کوئی مسئلہ نہیں جی اللہ چلیں جی معاف کیجیے بڑی مہربانی آپ کی جی آپ نے مجھے معاف کر دیجیے بڑی مہربانی جناب ہاں نہیں آئیں گے جی اگر میں نے جانا ہے اگر ویسے تو میں نے نہیں آنا چھ مہینے کے لیے لیکن میں نے جانا ہے ادھر کچھ پرابلمس ہیں اگر وہ پرابلمز حل ہو گئے تو پھر تو میں نہیں آؤں گا چھ مہینے بھی رہوں گا اگر پرابلم اگر چل رہے تو پھر میں سوچوں گا کہ رہوں یا نہ رہوں واپس آ جاؤں تو یہ پھر میں نے مطلب تو امید تو یہی ہے کہ نہیں آؤں گا اچھا اچھا جی جی چھ منتھ ٹوینٹی سکس ویک تو ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گی ابھی نئی جگہ ہے نئے حالات ہیں کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی اچھا بس یہ کور کیسا وہ کرنا ہے امام اعظم سے کچھ ہم پڑیں گے اچھا میں اللہ میں کٹی زیفہ ہوں یہ انشاءاللہ جناب آچھا زیارتِ قبور سے اہل قبر کو انس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک چپٹر پڑھتے ہیں تھوڑا سا ہے ایک صفحے کا ہے بڑا مزہ آتا ہے زیارتِ قبور کرنا خصوصاً اپنے آزاؤ و آقارب اور جانے پہ جانے شخصی قبر پر جانا کہ اس سے مردہ کو انس حاصل ہوتا ہے علامہ تقیدین سبکی شفاو سقام صفحہ سکس فائف وہ امام جلال الدین سیتی شرح و صدور میں تحریر فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں مردہ کا زیادہ جی بہلنے کا وہ وقت ہوتا ہے جب زیارت کو وہ شخص آئے جسے دنیا میں دو سکتا تھا اللہ ہوگا میں تو اپنی خالہ کی قبر پہ کتنا سال ہو گئے نہیں گیا نہیں گیا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی قبر کو زیارت کو جائے اور اس کے پاس بیٹھے تو وہ مردہ اس سے انس حاضر کرتا ہے اس کا دل اس کے بیٹھنے سے بہلتا ہے جب تک وہ شخص اس کے پاس سے اٹھے اس کا جواب دیتا ہے سنے جناب بڑی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے اچھا ابو شیخ ویلمی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہیں یعنی جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کو جائے اور اسے سلام کرے اور اس کے پاس بیٹھے تو اس کے سلام کا جواب دیتا ہے وہ مردہ کا اس سے جی بہلتا ہے جب تک کہ وہ شخص اس کے پاس اٹھائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھیکی ابو عددار ہاشم بن محمد سراوی ہاشم بن محمد کہتے کہ میں نے اہل علم کچھ کہتے ہوئے سنا کہ وہ اپنے والد کی قبر کو کی زیارت کو برابر جایا کرتے تھے جب زمانہ دراز ہوا تو انہوں نے کہا کہ مٹی کی زیارت کو جاؤ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو خواب دیکھا فرماتے ہیں میرے بیٹے تم اب زیارت کو کیوں نہیں آتے جس طرح پہلے آیا کرتے تھے میں نے کہا کہ کیا میں مٹی کی زیارت کے ہوں والد صاحب نے فرمایا نہیں بیٹا ایسا نہ ہو خدا کی قسم تم جس وقت آتے ہو دکھائی دیتے تھے اس وقت میرے پڑوسی تمہارے آنے کی بشارت و خوشخبری دیتے تھے اور جب تم واپس ہوتے تھے تو میں تم کو برابر دیکھا رہتا تھا یہاں تک کہ تم کوفہ شہر میں داخل ہو جاتے تھے اللہ اکبر تو اپنے بڑوں کی قبروں پہ یار ضرور جایا کریں شرح احیاء العلوم سفر 376 میں ہے کیا یہ فضل بن موقف سفیان بن عینیا کے ماموزاد بھائی کہتے ہیں کہ جب میرے والد کے انتقال ہوا میں سب کمگین اور پریشان ہوا بہت زیادہ جز او اور فرض کیا تو میں ہر روز ان کی قبر کی زیارت کو جاتا تھا پھر میں نے اس میں کچھ کوتا ہی کی تو ان کو خواب میں دیکھا تو فرمایا میرے بیٹے کیوں تم, مجھ سے, دور... کیوں تم مجھ سے... کیوں مجھ سے دیر ہونے لگی میں نے کہا کہ کیا آپ کو میرے آنے کا علم ہوتا ہے فرمایا نہیں آئے تم کبھی مگر میں نے جانا یہ نہیں جب تم آئے مجھے ضرور اس کے لمبا اور جب تم آتے تھے تو میں تمہارے آنے سے خوش ہوتا تھا تمہاری دعا کی وجہ سے میرے گرد پیش کے لوگ مشہور ہوتے تھے فضل بن موقف نے کہا یہ سن کر میں بہت زیادہ جانے لگا اسی طرح شرع احیاء العلوم میں دوسری جگہ مشکور ہے یہ احیاء العلوم امام غزالی کی بک ہے حافظ ابو طاہر سلفی کہتے ہیں کہ میں نے اب البرکات ابد الواحد سوسی سے اسکندریا میں سنا وہ کہتے تھے میں نے اپنے والد سے سنا کہ میں نے اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا وہ کہتے تھے کہ میری بیٹی جب تُو میری زیارت کے لیے میرے پاس آیا کرے تو ایک گھنٹہ میری قبر کے پاس بیٹھی ہی رہتا کہ میں جھی بھر کر تجھ کو دیکھوں پھر میری رحمت کی دعا کیا کر تو جناب والدین کی قبروں پہ ضرور جایا کریں آپ لوگ جس کے سر بھی والدین وفات ہو گئے دادا ہوں گے مشائق ہوں گے استاد صاحبان کچھ تو ہوگا تو اس کی طرف مطلب ضرور جایا کریں ٹھیک ہے اچھا امام اعظم کا فرزند ارجمند اور امام یوسف کو عیسالیہ صحاب کی وصیت کرنا اب لوگ جو دیوبندی حضرات کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کو یہ امام اعظم کا نام کافی عیسل صحاب کا طریقہ خود امام العما سراج العما نے اپنے صاحبزادے کو بتایا اپنے شاگرد رشید کو بتایا وہ ایسی بہترین ترکیب ہے کہ اس پر اگر سب حنفی حضرات عمل کیا کرے تو کافی ہے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادوں کو بیس باتوں کی وصیت فرمائی کی جن میں سے ہر ایک آب زر سے لکھنے کے قابل اور ہر حنفی کے لیے کے عمل کے لائق ہے خصوصیت ناموں کو شیخ احمد ضیاء الدین مصطفیٰ کمشخانوی نقشبندی مجددی خالدی نے اپنی کتاب جامع رسول فی الحال و نواحین میں درج فرمایا ملاحظہ ہو صفحہ 153 اچھا اے میرے بیٹے خدا تجھ کو راہ دکھائے اور تیری مدد کرے میں تجھ کو ان باتوں کی وصیت کرتا ہوں اگر تم ان کو یاد رکھے اور ان پر ہمیشہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دینی سعادت کی امید کرتا ہوں اسی وصیت نامہ میں یہ نتیرویں بات یہ ہے کہ ہر روز قرآن شریف کی تلاوت پر موازبت کرو اور اس کے ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والدین اور اپنے استاد اور اپنے تمام مسلمانوں کو ہدیہ کرو اور جو وصیت نامہ اپنے شاگرد رشی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کو لکھے اس سے علامہ زین ابن نجیم صاحب بحر الرائق نے اپنی کتاب الشباب النظائر کے آخر میں درج کیا ہے یہ سویرامہ بہت طویل ہے اس کا یعنی ہمیشہ موت کو یاد کیا کرو اور اپنے استاد اور جس سے تم نے اس علم حاصل کیا ان کی مغفرت کی دعا کیا کرو ہمیشہ قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو بکثرت قبروں کی زیارت کیا کرو مقدس اور متبرک مقامات کی زیارت کو جایا کرو جن دیوبندیوں حضرات کو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کتاب کو یہ اس عبارت کا نوٹ کر یعنی ہمیشہ موت کو یاد کرو اور اپنے استاد جس سے تم نے علم حاصل کیا ہے ان کی مغفرت کی دعا کرو ہمیشہ قرآن شریف کی تلاوت کرو اور بکثرت اور قبروں کی زیارت کیا کرو اور مقدس اور متبرک مقامات کی زیارت کو جایا کرو اب قبروں کی زیارت کرنے سے یقیناً آپ کو اپنی آخرت یاد آئے گی یعنی انسان کو یہ جانا چاہیے اس سے لیکن مقدس و مقبرک مقامات کی زیارت کو بھی جایا کرو تو یہ ہے وہ وسیعت نامہ جو انہوں نے امام ابی یوسف کو جتھا لے کر کیا بات ہے جناب امام اعظم کی سال ثواب کا انکار موتضلاں کا مذہب ہے کس کتنا مذہب ہے جناب موتضلاؤں کا شرح قائدینس کی صفحہ ایک سو میں ہے یہ بہت زبردست بک ہے اگر آپ لوگوں کو ہی مل جائے شرح عقائد نصفی بڑی مشکل بک ہے کہ عقائد کے بارے میں اور علامہ رحمت اللہ علیہ لکھی یہ بڑی بک ہے انہیں مردوں کے لیے دعا ز... زندوں کے دعا کرنے اور مردوں کی طرف سے زندوں کے صدقہ دینے میں مردوں کا نفع ہے اس مسئلہ میں متضلہ اہلسونت کے خلاف ہے ان کے نزدیک زندوں کامل عمل مردوں کے لیے بے اثر و غیر مفید ہے ان کی دلیل ہے کہ قزا بدلی نہیں جاتی اور ہر نفس اپنی کمائی کے ساتھ وابستہ ہے اور ہر آدمی کو اس کے عمل کی جزا ملے گی نہ دوسرے کے عمل کے اور ہماری دلیلیں وہ صحیح حدیثیں ہیں جن میں مردوں کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے خصوصاً نماز جنازہ میں اس کو سلب سے خلف تک لوگ برابر کرتے چلے آئے ہیں تو اگر اس سے مردے کو کوئی نفع نہ ہوتا تو نماز جنازہ پڑھنے کے کوئی معنی نہ تھے رسول نے اللہ اللہ فرمایا کہ جس مردہ پر مسلمانوں کی جماعت جن کی تعداد سو ہو نماز جنازہ پڑھے اور ہر ایک, ایک اس مردہ کی شفات کرے ان کی شفات ضرور قبول ہوگی سبحان اللہ جی جی جی, جی تو یہ کیا ہے یہ صدقہ جاری ہے نا جناب آپ مثال کا پیش کر رہا ہوں یہ سدق و اور صدقہ جاریہ بھی ہے ٹھیک ہے ابھی میں یہ جو حدیث پیش کرنے لگا تو یہ ہے نا دیکھیں دوسری بات یہ ہوگی کہ انسان کو اشنا کر امام آدم کہتے ہیں کہ میری مفر کے لیے دعا کیا کریں اس کا مطلب نہیں کہ وہ بڑے گناہ گار تھے جناب یقیناً وہ معصوم نہیں تھے لیکن ان کے گناہ ہیں تو ثابت کر دیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے ضرور تو اپنے اعمال پہ کبھی اترانے کی ضرورت نہیں ہے کبھی فخر و غرور کرنے کی ضرورت نہیں کہ جناب میں بڑا نماز گزار ہوں میں تحجر گزار ہوں یہ شیطان مردو جو ہے وہ بڑے عجیب عجیب قسم کے آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ جناب اس طریقے سے بات کر دو میں تو بڑا پھن خان ہوں میں تو عجیب راتوں کو اٹھتا ہوں تحجرتیں پڑھتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں ایسی باتوں بالکل نہیں آنا چاہیے بس خاموشی بہتر ہے حضرت سعد بن کہ حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایس اللہ علیہ وسلم ساتھ کی ماں کا انتقال ہوگی تو کون سا سدکا ان کے لیے بہتر ہے آپ نے فرمایا پانی بس انہوں نے کنواں کد... خدایا اور کہا یہ میں ساتھ کی طرف سے سدکا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا بلا کو ٹالتی ہے اور سدکا خدا کے غزب کو بجھاتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم اور طالب علم جب کسی بستی میں سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کی برکت سے اس بستی کے قبرستان پر سے چالیس دن عذاب اٹھا لیتے ہے اور اس بارے میں آسار اور حدیثیں حد شمار سے باہر ہیں ٹھیک ہے ایک ہی بات ہوگی کہ پانی اب یہ دیکھیں حیدیشی تو آپ نے کامن سنی ہوگی نا کہ جی اوم میں اور ان کے لیے کنواں جو کھدوایا اور امرساد کے نام سے مشہور ہوا اور وغیرہ وغیرہ اس میں ایک بات ہے پانی اس وقت کی ضرورت تھی حضرت احساس نے جب پانی کا کنواں اس لیے کھدوایا تو پانی اس وقت کی, لوگوں کی اس وقت کی ضرورت تھی آج کی ضرورت کیا ہے آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ آج کی ضرورت یہ ہے کہ کتابیں جناب مختلف زبانے میں ٹرانسلیٹ ہو جائیں اور میرے نزدیک کے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے اور اس کو جو ہے تو لوگوں تک پہنچائیں آسان سے آسان کر کے اور مختلف چیزیں مطلب یہ کتابوں کا جو ہے نا پبلشنگ اور یہ چیزیں میرے خیال میں سب سے یہ آج کے دور کی ضرورت ہے اور اس کی طرف ہی توجہ تو سی بھی سٹکا ہے اب یہ ضروری ہے کہ آپ اب کنویں کھودنا شروع کر دیں دیکھیں اس میں ایک منطق منتقل لوگوں کی ضرورت کنواں تھی جناب پانی نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے کہا یار کیا کریں چلے یہ ثواب کا کام کر رہے تھے لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہوئی کیونکہ مجھے ثواب بھی ہوتا ہوگا تو اس لیے یہ جو چیز ہے اب آج کے دور کی تو آپ کے دور کے مطابق ضرور کریں جناب کیا خیال ہے ابرحمٰ اچھا بخاری شریف جل دوم باب جمعہ قرآن میں فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں یہ یعنی جب جنگ یمامہ میں بہت سادہ حاملان قرآن شرید ہوئے حاملان قرآن شرید امیر المومنین فاروق آزم رضی اللہ عنہ جناب امیر المومن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر اور عرض کی ہیں یمامہ میں بہت حافظ حفاظ, حفاظ قرآن شہید ہو گئے دیکھیں اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر یوں ہی لڑائیوں میں حافظ شہید ہوتے تو بہت سا حصہ قرآن شریف کو جاتا رہے گا میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی جمع کرنے اور ایک جگہ لکھنے کا حکم دے سدیق اکبر فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کیا ہی نہیں تم کیوں کر کرو گے دیکھیں نا یہ بدت بدت بدعت کرنے والے سن لئے حدیث شریف بخاری کی حدیث ایسے اچھا صدیق اکبر نے فرمایا یہ کام تو رسول کیا ہی نہیں تم کیوں کر کرو گے فاروق اعظم حضور سے مگر کی قسم کام تو خیر ہی ہے سریک ایک بار رضا نے فرماتے ہیں پھر عمر رضا نے مجھ سے اس بارے میں بحث کرتے رہے یاد ہے اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اس کے لیے کھول دیا اور میری رائے عمر کے رائے سے موافق ہو گئی پان ایک بوٹا ہے اس کی بیل چڑھا دیں مطلب وہ اس کو وہ کر رہے ہیں شاید انہوں نے مذاق میں لکھا ہے مطلب کوئی بھی بوٹا لگا دیں اور اس سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے مطلب یہ کہ لوگ پان کھاتے رہیں گے آپ کو تو دعا کرتے رہیں گے ان کا مقصد یہ ہے کراچی کے لوگ زیادہ فری تقسیم کریں ہاں سمجھ گئے آپ میری بات نہیں حضرت وہ ضرورت ضرورت جو ہے یہ فاکہ ہے اور فاکہ کی جو ہے تو کوئی اجازت نہیں ہے جی امت کو اس سے زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے صدیق رضی اللہ نے حضرت زید کو بلا کر قرآن شریف جمع کرنے کا حکم دیا فرمایا کہ تم جوان عقل مند شخص ہو ہم تم کو محتمل نہیں جانتے اور تم رسول اللہ علیہ وسلم کے وقت میں شریف لکھا کرتے تھے تم قرآن شریف کو تلاش کرو جمع کرو حضرت زید کہتے طبقہ خدا گرو پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو مجھے پر اتنے گران اور قدر کرآن شریف کو جمع کرنا مجھے شاہ گزرا میں نے کہا دونوں کس طرح مقام کرتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا عزو بکر نے فرمایا با خدا وہ کام بہتر ہے پھر ہمیشہ مجھ سے ابو بکر بحس کرتے کہ اللہ تعال نے میرا سینہ بھی اس کے لیے کھول دیا جس کے لیے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا سینہ کھولا تھا سبحان اللہ بس میں نے قرآن شریف کو جمع کرنا شروع کیا اور اس کو جمع کرنے لگا کھجور کی شاخوں باریک سفید پتھروں اور لوگوں کے سینوں سے اور آخر صورت ہوگا یہ نہیں لکت جا رسول میں آخر تک کے الفاظ کو فقت ابو خزمۂ انصاری کا اس ان کے سوا اور کہیں ملے قرآن شریف حضرت حضرت اس واقعے اور سدی سے مسلمانوں کے لیے کسی کام کے کرنے کے لیے اس عمر کو نہ دیکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ کام کیسا ہے خیر ہے یا اگر کار خیر تو اگر شری رس اللہ علی السلوم اور صحابہ کرام و تابام نہیں ہے تب بھی کرنا چاہیے اس کے کرنے مظاک جیسے قرآن شریف جمع اس کی پہلی مثال ہے بہت سے لوگ ایسے موقع پر یہ دیکھتے ہیں کہ قرون اس سلسلہ میں ہوا یا نہیں یہ دیوبندیوں کی رائے ہے لیکن جب زید بن صاحب نے صدیق اکبر اور صدیق اکبر نے فاروق اعظم پر اعتراض کے تو انہیں حضرات نے جواب دیا کہ نئی بار نکالنے کی اجازت نہ ہونا تو پچھلے زمانہ میں ہوگا ہم صحابہ ہیں زمانہ خیر و قرون سے بلکہ یہ فرمایا کیا گا کہ علیہ وسلم نے نہیں کیا پر وہ کام تو اپنی ذات میں بھلائی کا ہے پس کیوں کر ممنوع ہو سکتا ہے اس پر صابۂ کرام کی رائے متفقی وہ قرآن شریف بےتفاق صحابہ جمع ہوا مخالفین جب سیدنا اکبر میں کوئی بات خلاف اس طرح ثابت کر سکے تو جمع قرآن کی بےدع کا الزام تھا افسوس کے جو اعتراض مخالفین صدیق اکبر پر کرتے, ہیں کرتے تھے آج وہ اعتراض سنی حضرات خود اپنے ہم مذہب و مشرب سنیوں پر کرتے ہیں علامہ حضرت کلانی فتح باری میں جل نو باب جمع قرآن میں اس حدیث کے تحت فرماتے یعنی راوزیوں کو شیطان نے بیکا حضرت قرآن جمع کی وجہ اعتراض کرتے ہیں کیوں اگر انہیں جائز ہوا وہ ایسا کام کریں جو کا جواب دیا کہ انہوں نے یہ فیل اپنے اشتہاد سے کیا جس کو منشاء اللہ رسول کتاب امت اور مسلمانوں کی خیر خواہی ہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جی اوکے نیکسٹ آپ جننا جنت کے بارے میں آپ نے کیا مجھے مجھے پہلے بات کو اپنا سوال مکمل بتا دیں جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے اپنے نیک لوگوں کے لیے اس کا جو انعام ہے وہ جنت کی صورت میں لوگوں کے سامنے آئے گا رضاء مدینہ ویلکم ٹو دا روم جناب آپ روم میں آ گئے اچھا میم صاحب بھی زندہ آ ہیں جناب زندہ ہے ماشاء اللہ اور بٹ صاحب بھی زندہ ہیں ماشاءاللہ اللہ سے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ تو ایسے رضا اور قول کہتے ہیں جیسے آپ سدیوں بعد ایک دوسرے سے جناب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں ایسے سدا رضا <تصفح> <تصفح> <تصفح> میں تو محرم ہی ہوں اللہ چلے جی آپ محرم ہی رہیں میں اگر یہ جنت کے ٹاپک حدیث کی بک اٹھا لوں اسی کو پڑھنے سے تو بہتر ہو ہوگا جناب کا جنڈا ہر گھر میں کار رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ، یا حبیل اللہ. اچھا اچھا سینٹر اچھا. سکھ چلے آپ ایک دوسرے کے فی احوال پوچھیں چ نبی کا جھنڈا گھر میں نہ سولوان میں پڑھنے والا تھا یار جنت و جہنم کیشو کا خوف کتاب العیدین احباب الفطر بابس اس کا مجھے تو سمجھ سمجھنی پڑتی کہ لوگ جو ہیں تو عبادت جو ہے وہ جنت کے شوق اور جہنم کے ڈر سے کرتے ہیں میرا خیال میں عبادت جو ہوتی ہے جو بھی نیک عمل ہو وہ اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے کرنے چاہیے جب آپ کو ان کی رضا حاصل ہو جائے گی تو خود بخود جہنم بھی دور ہو جائے گی اور جنت جو ہے آپ کے پاس آتی جائے گی نا حال ایک فلسفہ یہ بھی پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ جو بھی آپ نیک کام کریں اس میں کسی چیز کی لالچ نہیں ہونی چاہیے صرف رضا شامل ہونی چاہیے کیا خیال ہے آپ لوگوں قرآن اللہؤٹنگ جی جی وہ تو مطلب انعام ہے نا جنت کیا ہے جنت انعام ہے اللہ کی رضا جب آپ حاصل کریں گے تب آپ کو انعام میں کیا ملے گا جنت ملے گا تو اس سے مراد کیا ہے جناب کہ اللہ تبارک و تعالی کی آپ کی اصل میں اصل میں رضا آپ نے جب تک آپ کو رضا نہیں ملے گا آپ جنت میں ایسے نہیں گھس سکتے جناب کوئی بھی شخص نہیں چل سکتا اور جنت جو ہے وہ تو اللہ تعالی کی رضا اور اس کی جو ہے تو آج یار ادھر جلوس سٹن کیا لیکن پشاور والے حالات ادھر نہیں تھے ذرا لندن جیسا بھی نہیں تھا وہ ٹھیک تھا بڑا تھا اچھا خاصا لیکن جی وہ جلوس پشاور میں آتے وہ یہاں کہاں ہے پھر لندن بہتر تھا مطلب یہ وین you آسک فار جنت الردوز جی افکوسبر کو یو کے میں لے آئے بٹ ایٹ لیسٹ دیئر واضح جلوس جی جی وینی جنت الردوز جی جنت الفردوز ہے وہ اعلیٰ مقام ہے نا جنت کے مختلف مراتب ہیں اور فردو جو ہے وہ اس کا اعلیٰ ترین جو ہے تو کیا کہتا ہے اس کا مرتبہ ہے تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالی کی جب آپ رضا حاصل کریں گے اور اس درجے کے آپ افعال اور اعمال کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ آپ کو آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہو جائے گی اصل میں کیا سمجھے آپ لوگ تو ڈپینڈ کرتے ہیں نیک سے نیک انسان اعمال کرے اور جنت ہے اس کے بارے میں بڑی باتیں ہیں جی جب یہ میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ کوئی چیپٹر مل جائے خود سے باتیں کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا فضول میں کس سے کہانی اپنے بڑے اسے سنی ہیں تو ہاں اتنا مجھے پتا ہے ہاں آ جی جنت کی صفات اور وہ پیدا ہو جائے گی جنت کے دروازوں کا بیان ہاں آ جناب آگے بس پریشان نہ ہو جناب ذکر شروع ہو گیا جی ذکر شروع ہو گیا جی تو جنت کی حوروں کی سردار کا مجھے پتہ ہے جناب اس کا نام سنے لائبہ ہے بہت خوبصورت ہوگی تو اس کا مجھے پتا ہے وہ مجھے نہیں پتہ دیکھیے چیپٹر نکلا ہے جناب پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بخاری شریف سے انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک تعالیٰ میں چاہتا ہوں اونچا سے اونچا جنا اللہ کی ہوگی اب وائف آف دس ول بیڈ نہیں یار وائف آف دس ولڈ کی ہیڈ ہوگی اتنی خوبصورت ہوگی کہ اللہ تبا وہ اگر اس دنیا میں اپنے کیا کہتے ہیں جو دنیا کی جو کے سامنے مان بھر دیں اور آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہاں کی جو ہوگی وہاں کی ہیڈ ہوگی ایم ہیڈ ہوگی جناب کس طرح ایم ہیڈ ہوگی جناب وہ ارلوں کا اللہ تبارا نے بہت خوبصورت بنایا ہے O Ya Rasulullah Ya Amin Allah Allah Jitsala, Fasting etc. That's why لنگ فار دیٹ نا بھائی میرے پاس کتنا جناب اللہ چاہے تو ٹھیک ہے دیکھیے اب آپ لوگ اپنی تسلی کے لیے جتنی بھی ہماری شرما حیات پیک کریں آپ اپنی تسلی کے لیے ایسی باتیں کرتے رہے تو اللہ ٹھیک ہے سلاح اور یہ اور وہ ٹھیک ہے جب یہ اس دنیا میں جب عورت اپنے خاون کے جھگڑا کرتی ہے تو فرشتے ہو رہا کہتی ہے کہ یہ تم اس کے ساتھ جھگڑے کیوں کرتی ہو یہ چند دنوں کا مہمان ہے یہ پھر ہمارے پاس آنے والا ہے ٹھیک ہے تو اتنا مطلب آپ تسلی کچھ بھی کریں جناب لیکن بہرحال ہو رہے اللہ تعالی باروں کا تالاب خوبصورت بنا ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے جی اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا حاجی کہہ دینا سے کہہ دینا, حاجی و مصطفیٰ سے کہہ دینا سلام کہتے ہیں سبا سب سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و س رے سلام اٹس ناٹ تسلیم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹا خیر میں بھی آپ لوگوں کو تنگ کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ لوگوں کو رہا کروں تنگ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو اور uh, آپ لوگوں کو تھوڑی سی غصہ آ جائے ادھر یہ رہا نہیں مل رہا مجھے یہ چپٹر بیس میں تین گھنٹے اور لگ جائیں گے بٹ ٹھیک ہے اللہ تبارک کے تعالبِ جنت جو ہے وہ ایک اعزاز ہے اور جب آپ انسان کسی کے بھی امال اچھے ہوں گے اور جب وہ سوال جواب میں پاس ہو جائے گا اور جب یہ کہہ دے گا کہ حاضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی زندگی میں اچھے امال کی ہوں گے تو قبر میں اس کے دائیں جانب کھڑکی کھل جائے گی اور اس کو قیامت جو ہے تو جب اس کو وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہیں گی وہ نظارے دیکھ رہا ہوگا اور اگر کسی آدمی کے جو تو آماد برے ہوں گے اور جو نبی کسان کو گستاخی کرے گا تو اس کے بائیں طرف جو ہے کھڑکی کھل جائے گی وہاں سے اس کو دو رخ کے اچھے اچھے نظارے نظر آئیں گے اور جتنے بھی ہیں تو آآ آآ کیا کہتے ہیں وابی لانتی دیو بندی ان کے تو بس وہ جنت کے پھر مالک صاحب جو مالک صاحب کا چہرہ ان کو نظر آ رہا ہوگا داروغہ جو جہنم کو ہوگا تو اس کو اپنے چہرے دکھا رہا ہوگا دان بھی دکھا رہا ہوگا اور کو تو بھائی جناب اچھے اعمال کریں جنت الفردوز جو ہے وہ جنت کے شاید سات درجے ہیں ان میں سے جنت ہے وہ سب سے اعلیٰ مقام ہے جس شخص نے قرآن جتنا یاد کیا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کہ ان سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ چڑتے جاؤ میں مفہوم آپ کو بیان کروں چیزیں ہم نے یاد جاؤ تو جب قرآن انسان پڑھنا شروع کر دے گا تو جہاں پر جا کر اس کا قرآن شریف جیتنا اس کو یاد ہوگا اور ساتھ ہی آٹھ جہاں پر اس کو جا کر قرآن شریف کا جہاں پر جتنا آپ کو یاد ہوگا جس جگہ پر آپ کو جا کر قرآن شریف آپ کو جتنا یاد ہوگا وہ ختم ہو جائے گا آخری تو وہاں پر آپ کو مقام ہوگا تو حفاظ کا بہت بڑا درجہ ہے کیونکہ جب آپ سیڑھیاں طے کرتے جائیں گے قرآن ذم شان پڑھتے جائیں گے سیڑھیاں طے کرتے جائیں گے قرآن ذم پڑھتے جائیں گے تو پھر کیا ہی کہنے جناب اور جن لوگوں کا نسبت اور جو ہوگی وہ بزرگوں کے ساتھ ہوگی جن لوگوں کے نسبت جو ہوگی تو وہ بزرگوں کے ساتھ ہوگی اور وہ ان کے چاہنے والے ہوں گے تو وہ تو پھر ان کے ساتھ ہی رہیں گے اللہ تعالیٰ جسم نیک علماء کی صحبت میں بیٹھا کریں ان کی خدمت کیا کریں تو اس طرح بی سیوں واقعات ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ علماء حق کو جب وہ جب جا رہے ہوں گے ان کا حساب کتاب کا معاملہ کلیئر ہو چکا ہوا تو لوگ ان کو کہیں گے حضرت آپ کو یاد ہے ہم نے فلامت آپ کے لیے وزو کے جو ہے تو پانی ہم آپ کے لیے لائے تھے آپ کو میں نے فلام اس وقت کو یہ ہیلپ کی تھی وہ کی تھی تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جہاں تو ان کی مقفرت کے لیے دعا کریں گے تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے جناب کہ علماء حق کی صحبتوں میں بیٹھا کریں ان کی جو ہے خدمت کیا کریں اور بزرگان دین کی صحبتوں میں بیٹھیں ان کی خدمت کریں تو جب بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے نیک راستوں پہ چلیں گے نیک اعمال کریں گے تو خود جنت میں چلے جائیں گے دیکھیں جنت کے بارے میں جتنی باتیں مکی گئی ہیں نا کہ جناب اس میں حور ہوگی اب ہور ہوگی تو وہ عورت سے زیادہ خوبصورت ہوگی انسان کے نظر عورت اس دنیا میں عورت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سن سے نازک جو ہے وہ اٹریکشن ہے پھر اس میں دودھ ہوگی شہر کی نہریں ہوں گی اب دودھ اور شہر کا تعلق تو جو ہے تو عرب کے لوگ جو تھے وہ دودھ اور شہر زیادہ پیچھے تھے اب جس امریکہ اور یورپ میں اور اس طرح کے دودھ اور شہر کے ساتھ کیا کام کر ان کو تو بریانی اچھی لگتی ہیں ان کو تو چکن اینڈ چپس اچھے لگتے ہیں مثال آپ کو دے رہا ہوں تو انسانی ذہن ان کو سامنے رکھ کر وہ پتہ نہیں وہ کیا ہوگی اس کی شیپ وہ تو اللہ اور اس کا نبی بہتر جانتا ہے جو بتایا وہ صحیح بتایا لیکن جو مطلب بعض جگہ ہے نا تمہید کے لیے مصر تمہید کے لیے کچھ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح ہوں گے بہت بڑے بڑے ہوں گے نہرے بہ رہی ہوں خوبصورتی کا وہ کون منظر کشی کر سکتا ہے جناب الفاظ میں اس کی منظر کشی جو ہے وہ اور وہاں پر سب سے زیادہ جو نعمتوں کی سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ تبارک کو تعالیٰ کا دیدار ہوگا جو اپنے لوگوں کو کروائے گا اور جب وہ اللہ تبارک کو تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو جب وہ پھر ان کی دل میں خواہش ہوگی تڑپ ہوگی کہ ہم ایک بار پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا جو ہے وہ دیدار کریں تو اسی طرح اس کے اپوزٹ ہوگا جناب دنیا میں آگ جلانے والی چیز ہے جہنم کی آگ کے بارے میں کہتے ہیں یہ آگ جو ہے وہ تر جو انسان آدمی اس آگ میں جلا ہو اس آگ کا جو دسو ہو اگر وہ اس آگ پہ آتا کر جائے تو اس کو نیند آ جائے گی مطلب یہ آگ اس کو آگ ہی نہیں لگے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے قہر اور غضب اور اس کے جو ہے تو شیطان کے شرط سے محفوظ رکھے اور ہمارے ساتھ رحم کرم اور فضل کا معاملہ کریں اور مدد تو تب ہوگا کہ ہم جو ہے تو مرتے وقت ہم کلمہ شہادت کلمہ پڑھ لیں حضور کے درود سلام پڑھ لیں قبر میں جو ہے تو ہم تین سوال جواب جو منزل ہم پہ آسانی کے ساتھ گزر جائیں اور پھر جب حشر کے میدان ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے تو پردہ ہم پہ رکھے بہت سب گناہگار ہوں گے ہر آدمی نفس نفسی کا عالم ہوگا ماں باپ بچوں کو بھول چکے گے بچے ماں باپ کو بھول چکے بہن بھائی ایک دوسرے کو بھول چکے ہوں گے نفس نفسی کا عالم ہوگا وہی جو رشتہ وہی رشتہ جو ہے تو جو رہے گا جن کا, جن کا تعلق صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تو وہی رشتہ وہیں پہ بھی کام آئے گا اور تو درے دنیا بیگم نہ باشد اگر باشد اگر بنی آدم نہ باشد ہم اس دنیا کی جو ہے تو ہائی دنیا میں اتنے پڑ چکے ہیں کہ ہم ہر چیز بھول چکے ہیں جناب ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ایک فیکٹری بنا لی ہے تو دو اور کس طرح کہ وہ میرے پوتوں کے بھی کام آ جائے السلام جب دین ہو جاتی ہیں تو پھر کہتے ہیں جناب میں پوتوں کے بچوں کا کیا ہوگا جناب ان کے لیے بھی میں کچھ بنا لوں تو در دنیا کسی بیغم نہ باشد اگر باشت آدم نہ باشد تو یہ انسان جو ہے کسی دنیا میں بالکل بیغم نہیں ہے اور وہ ان مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے پتہ نہیں کیا ہوگا میں تو جنت تو جہنم تو اپنی جگہ پہ پہلے میں یہی سوچا کہ جب یہ قبر میں ہمیں اتارا جائے گا پہلے کبر بھی ہمیں نصیب ہوتی ہے نہیں اور جب قبر نصیب ہوگی جب قبر میں اتارا جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے میں تو یہ باتیں سوچتا رہتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں بڑا خوش قسم کا باقی باتیں تو بڑی بات کی ہیں پہلے تو ہے جو مین جو ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو منزل ہے اس سے جب پار ہوں گے تو باقی باتیں بات کی ہیں تو انسان کو بس تو آخرت کی فکر ہمیں کرنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنا چاہیے کیا ہوگا کچھ سمجھ نہیں پڑتی عذاب قبر سے کچھ لوگوں نے عزاب قبر سے بھی انکار کرنا شروع کر دیا جناب ایسے اتنے امت میں آ ہیں کہ جناب تو وہ کہتے ہیں جناب یہ برطخت کیا چیز ہے کے قبر قبر کیا چیز ہے قبر میں زندگی یہ بڑے پکے جائل ہیں یہ سنی جو ہیں قبر کی کون زندگی ہوتی ہے تو منہ وزب ہاں آپ کو پتہ نہیں لو جی ایسا فتنا ان کو ہے نا کون سا مسعود عثمانی جو ہے جماعت المست وہ جماعت المسلمین والے بھی دو گروہ میں بڑھ چکے ہیں تو جناب جنت میں نہریں ہوں گی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ جس چیز کے آپ تصور کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی ریڈی میٹ بنی بنائی اللہ اکبر اور ایسے ایسے گھر ہوں گے بڑے درجے والوں کے لیے جو باہر کے لوگوں کو اندر کا سب کچھ نظر آئے گا اندر والوں کو باہر کے نظارے آئیں گے ایسے اس قسم کے اور اگر یہ دنیاوی ہمیں اپنی زوجہ محترمہ وہاں پہ مل گئی نا تو اس زوجہ محترمہ کو ایک کمرے میں لاک کر کے <laughs> کر کے باہر سے تالا لگا دو جی آپ اندر بیٹھے رہے ہیں اور ہم ذرا باہر چکر لگانے جا رہے ہیں <laughs> <laughs> اللہ اکبر ایک بار پھر مزہ آئے گا یہ جی اللہ ہو چلو باہر جی میں نے مزہ کیونٹ امیجن دا بیوٹی جی جی nobody can do بڈی ہم یہ نہیں کر سکتے لیکن میں نے کہا نا بس کس چیز, کس چیز, کس چیز کو آ, آ, انسانی ذہن کو سامنے رکھ کر اس کی مثال دی جا سکتی ہے تمہید کے لیے کہ ایسی ہوں گی ایسی خوبصورتی ہوگی اور کیسی ہوگی اس کا تو ہم نہیں سوچ سکتے جناب ویسے مثالیں بیان کی جاتی ہیں علماء کی صحبتوں میں بیٹھنے تو اس طرح ہوں گی ویسی ہوں گی ویسی ہوں گی جو حضور نے بیان فرمایا وہ تو اپنی جگہ پہ حق ہی حق ہے اور باہر مستفر اللہ ماض اللہ جناب ٹھیک ہے جی استفر اللہ ماض اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ اور سب سے بہترین عمل جو ہے درو شریف سے یقیناً عبادت ہے استغفار سفار جو ہے نا روزانہ ہر روزانہ کا یہ ضرور کرنا چاہیے روزانہ کم از کم سفار کرنا ضرور چاہیے اور سونے, کے سونے سے پہلے بھی دا وائف اینڈ ہزبینڈ ول لو ایچ ادر ویری مچ انجن اللہ کام کا ہے جناب کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے جی تو عمران بھائی روم میں جناب اگر کہیں تو عمران بھائی بھی ان شاء پہ آئیں گے اور انشاءاللہ ان کے گزار جو ہیں تو اسپیچ کریں گے امید ہے کسی نہ کسی ٹاپک پہ آج میں ذرا باتیں کر سکتا ہوں ذرا کو لطیفے سنا سکتا ہوں تو آپ لوگوں میں سے کس کس آج جلوس اٹینڈ کیے جناب آج جلوس کس کس سے اٹینڈ کیے جی کو بندہ بتا سکتا ہے مجھے آج نہیں کل اچھا ہمارا تو آج ہو گیا اللہ حافظ جناب اپنا خیال رکھے غلام مصطفیٰ میں نے کل کی اچھا اچھا کل ہو گیا تھا آپ کو اچھا جا اچھا جا مصطفیٰ کریں یہ سمانا صاحب, کر صاحب کو تو بہن کر دیں <laughs> یہ آ رہے, جا رہے ہیں لفظ لگا میرا <laughs> اچھا جناب 97 سیون ویلکم ٹو دا روم جناب تو بس سخار انسان کو کرنی چاہیے اپنے کسی عمل پہ اپنی یہ نہیں سمجھنا نہیں کرنا چاہیے تکبر بڑیائی جو ہے یہ صرف بڑا اپن جو ہے بڑیا جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے انسان کو تو اس کے بارے میں سوچنے بھی نہیں چاہیے کہ میں بڑا زائد ہوں میں بڑا عالم ہوں میں بڑا سمجھدار ہوں وغیرہ وغیرہ کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ کو اللہ تبارک پہ رحم کیا ہوا ہے فضل کیا ہوا ہے تو اس پہ کبھی اطرانے کی ضرورت نہیں ہے اس پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تکبر کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگ رکھیں اور اکثر لوگ جو ہیں تو اس سے تکبر ریاکاری اس سے بچنا چاہیے کیونکہ مجھے اچھا کہے جناب اچھا کہے برا کہے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر میں ہمیں میں اچھا بن